خیر پچھلے مہینے کے سالے کی کافی کوئی باقی ہے صاحب باقی پچھلے مہینے کا سالہ سالے کی کوئی کافی باقی ہے یہ اچھا اس کا دسمبر والا تھا وہ لاس رہے کس کو ڈاکٹر امین صاحب کے کبھی دیا گا پھر بھول جائے گی ابھی لا کر دیں تو سالہ لیٹ ہو گیا جی کیا تارک صاحب چاہیے تھا جو ابھی پیر سے واپس آ چکا ہوا تھا جلدی کرنا اس دفعہ اس میں ہے آٹے کے لیے کہ کافی اس میں تو مضبون آیا ہوا ہے نا ان کا ہوا ہے جا قسم کی پھر خود لکھ لی ہے ان سے پوچھ کے یہ ہے کہ سارا فلم کو دیکھوں ٹھیک ہے رزلی اللہ صلی اللہ کریم اللہ تبارک صلی نے آدمی کو ضرورت مند بنایا ہے اس کو ضرورت مند بنایا ہے اور ضرورت مند ہونے کی وجہ سے اس کی آزمائش ہے کیا اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا مقصد بناتا ہے کیا آخر کو مقصد بناتا ہے آیا ضرورتیں پوری کرنے کا مقصد بناتا ہے چلے گا مقصد بناتا ہے ضرورتیں پوری کرنے کا مقصد بناتا ہے حکم پورا کرنے کا مقصد بناتا ہے باقی جانوروں کو ضرورت مند پیدا کیا ہے لیکن ان کی ضرورت کی چیزیں زمین میں بخیر دی چھپکلی کے لیے میں نے کو چھپکلی جو ہے یہ تازہ گوج کھاتے ہیں تو جن دنوں ان کو تازہ گوج کھا دیں گے ہوتے ہیں اتنے پتنگ اتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سر رہی ہوتی ہیں زمین پر کے بس وہ دوڑتے ہیں چھلانگا لگاتے اور پکڑتے ہیں ان کو کھاتے ہیں تھے ان کے لیے تازہ گوشت پیدل گوشت بس ان میں صرف جہاں ان کی پناہ کی جگہ سے نکل کر اس تک پہنچ نہ ہوتے ہیں کوئی دکان نہیں کرنی پڑ کوئی جھوٹ بولنا نہیں پڑ رہا کوئی ظلم کرنا نہیں پڑ رہا hmm. اپنی روزی کمانے کے لیے صرف ایک حرکت کر کے اس تک پہنچنے لگے کوئی دکان کوئی کاروبار کوئی ملازمت کوئی کارخانہ کوئی ذرا کوئی بدل ہمارے اسلام اخبار میں دیمت، دیمت پر مضمون آیا ہوا تھا لکھ ہوا تھا کہ دیمک پہلے پہاڑوں پر تک. جب لوگوں نے لکڑی بستی میں لا کر اس کے دروازے کھڑکیاں منالی اور پہاڑوں میں لکڑی جمع ہوئی دیمک نے بستیوں کو رخ کر لی تو اس کی خوراک بستیوں میں آپ دیمک لکڑی کھاتی ہے لکڑی سے اس کا خون بھی بنتا ہے اس کے دل دماغ سارے اس کے لکڑی سے کام کر رہے اللہ تبار والی غذا لکڑی کو بنا دیا جان والوں کی اللہ نے گاس کو بنا دیا جبکہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو چار شعبوں میں کام کرنا پڑتا ہے تجارت, ضرارت, تجارت ضرارت, ملازمت اور زندگی کے چار شعبے تجارت زراعت ملازمت سن ون وقت میں کام کرنا پڑتا ہے اور اس سے جو ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے نہ کام کر تھی ضرورت پوری ہونے کی اس نہیں ہے اور ازمائش بھی اسی میں ایمان کی ازمائش اسی میں عمل کی ازمائش اسی میں اللہ تبارا تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اپنے روزی کماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امنی طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا پالنے والا نوزب باللہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہ ملازمت ہے میرا پالنے والا اللہ نہیں ہے بلکہ یہ کاروبار ہے میرا پالنے والا نہیں بلکہ رات یہ صنعت جب اللہ تعالیٰ کے حقابات کو توڑ کر اس میں لگ رہا تو یہ اعتقادی کفر تو اعتقادی کفر اس نہیں ہی ہے اس نے اعلان نہیں کیا وہ کہ میں کافر ہو گیا ہوں میں مشرک ہو گیا ہوں لیکن اس کو جو ہے تو علماء محققین اس کو عملی شرک کہتے ہیں یہ عمل کا مشرک ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو کسی مسلمان کو کھا کر یہ مشتق ہے کافر ہے کمسٹ ہے دہریہ ہے ہے ہے سوشلسٹ ایتھیسٹ یہاں یوں کہہ دیا کرے کہ فلانا فلانا ہمارا مسلمان بھائی ایتھیزم کی باتیں کر رہا ہے سوشلزم کی باتیں کر رہا ہے کفر کی باتیں کر رہا ہم تو کافر نہیں بناتے ان باتوں سے خود کافر ہو گیا ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے تو باقی یہ دین کی بات کہنے کا اور اللہ خیال کے اعداد میں سے یہ بات ہے کہ آپ برائی پر رد کریں برائی پر رد کریں اس برائی کرنے والے آدمی کو حت الوقع نشانہ بنا کر بات کریں اس کو ٹارگیٹ نہ کریں کیونکہ جب آپ برائی کو بیان کر برائی کے خلاف بیان کر رہے ہوں گے تو ہر ایک آدمی سوچے گا جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی سوچے گا سوچنے کا موقع مل جائے گا اور سکتا ترک کرنے کی تو بن جائے گا جب آپ نے اس برائی کی خاطر اس کو ٹارگیٹ کیا اس کو نشانہ بنا کر بات کی تو اس کے جذبات مجرو ہو مشتعل ہو گئے گا اس گاؤں جذبات سے مل جا رہے ہیں بلکہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میرے خلاف وہ اللہ تو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ میری برائی اور کباہ کے خلاف بول رہا میرے خلاف بول رہا کیونکہ جذبات بھٹک اٹھتے ہیں اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا کاروبار کو حاصل نہیں ہو یہ کر رہے تھے کہ کہمل یہ عملی شرک ہے اعتقادی نہیں ہے عملی شرک ہے اعتقادی کو کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کا اعلان کرنے کے بعد میں کل میں کو دیتا ہے اور ایسا ہماری طرح پڑے نہ سمجھے اس سے اگر کوئی تبصیلی پوچھے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کلمہ کفر ہے میں نے کہہ دی تو اس بات پر غور کی فتو لگانے کے بجائے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں خطرناک ہے یہ اس کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے سمجھا دیا جی اس کو تو وہ آدمی کسن تو کر نہیں رہا تھا اللہ تو بقائے ہونے کے تو ٹھیک کہتے تھے اعلیٰ کے لیے سمجھدار ہو جائے گا تو نہیں کرے گا آج ہی کوئی حج سے کوئی ہماری محترمہ واپس آئی اسے کوئی عورت پر ان میں گھرا کے حج پر تھے اور وہاں سے ایک آدمی نے دوسرے برامدے پر چڑھا اور وہاں سلان لگا کر نیچے چلانا لگائی اور مر گیا بس خودکشی کر لی میں نے کہا جی ہاں خودکشی تو بری بات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بازے مریض ہوتے ہیں دماغی مریض ہوتے ہیں اور دماغ میں مریض بچارا مذہب ہوتا ہے لڑکتوں میں <تصفح> یہ خودکشی کو خودکوشی خود خود خودکشی کو اس سے شکنی کے لیے اور لاگے کہ مشاعر بزرگ علماء لمائی ہوں تو ان کو سوچائیے کہ اس کا جنازہ نہ پڑے تاکہ لوگوں میں ایک تاثر پیدا ہو کہ یہ ایسی بری موت ہے کہ اس سے ہم پڑھائی کرنی چاہیے لیکن یہاں تک آدمی کو اس کا خے کیا اس کا جنوزہ نہیں ہوتا جنازہ ہو وہ جو شریعت مقرر کیا ہے وہ ایک قسم کے معاشرے میں ایک سینس اور ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے تاکہ اس کی قباحت لوگوں کے ذہن میں آئے اور لوگ اس کو برا سمجھے اس کی برائی معاشرے میں بڑا ایک دفعہ میں گھر پر ہی ایس کے اردو کے نصاب کو دیکھ وہ بچے کو اپنے پڑھا رہا تھا تو اس میں جگن مراد بازی کے شہر آ گیا بس ایسی زندگی سے ویسے جیسی زندگانی سے تو ہے ہوتی ہے خودکشی بہتر اس طرح اللہ کی کتاب میں کچھ خودکشی کرنے کا تو رغیب والا جملہ ہے وہ نصاب کہنا یہ فیسی کا جو نصاب ہے نا اس کی اردو اس کی بہت ناقص ہے اسلامیات کی جو اس کی کتاب کی پتنی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے جو اسلامیات کے لیے تصدیف ہوئی تھی بہت لوگوں کے اوپر نام تھوڑی کسی بھی نہیں ہو کسی کبھی روحانی وہ ہے کہ نہیں وہی ہے بہت اور اس میں جو انگریزی کا ادب ہے وہ پاکستان کی تعزیر و ثقافت کے مطابق ہے ترمیب یہ وہی ہے کہ نہیں جو ہمارے زمانے میں تھا اس وقت جو تھا تو اس میں بھی بھی آئی؟ بھی اس میں نظمیں تھیں پادری والی نظم تھی جو سوال جواب والی تھی اور ایک او وہ او، او تھی شاید وہ اس بھی انتخاب اچھا تھا اردو کے مقابلے میں اردو میں خودکشی کا لگتا ہے وہ اور نصاب اسی ہوتی ہے کہ جو مستقبل کے لیے قوم کو نظریات اور قوم کو زندگی کی بنیادیں فراہم کرتی ہے فاؤنڈیشن جہاں سے ملتی ہے نصاب سے ملتی ہے لہٰذا نصاب کے ایک جملے کو ایک دیکھنا ہوتا ہے وہ تو نے پاکستان کو سختی سے حکم دے کر پاکستان کو سختی سے حکم دے کر نکلوایا سکبر میں نظریات فراہم کرتے ہیں سارے تعلیم نظریات فراہم کرتے ہیں خودکشی کی بات کس سب میں کہی نہیں یار ہاں سے میں نے کہا کہ یہ سائکیٹک مریض ہوتے ہیں تو اس میں گنجائش کافی ہے اس میں جنازہ پڑھنے کی بھی اور دعا مانگنے کی اور مفرت ہے اللہ تعالی بہت رحمت ہے بہت سر ہمارا مضمون تو بنیادی تھا انسان کا آزمائش مبتلا ہونا بوجھے ضرورت مند ہونے تھے تو اس میں سے خودکشی کے مضمون کیسے آ گیا تھا جی جی. برائی جی. جی. کا تذکرہ تو کرنا جی برائی کے خلاف ماگ قائم کرنا چاہیے برائی کا تذکرہ کرنا اس کے خلاف ماسک بنانا کہنا کہنا کریں برائی کرنے والے کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے اس کو ٹارگیٹ کر کے بولیں گے تو اس کو بات سمجھنے مہینے کی توسیع نہیں ہوگی اس کے جذبات مشل ہے جی. وہ کہے گا میرے خلاف بول رہا حور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی برائی کو دیکھتے تھے تو اس برائی کے بارے میں لوگوں کو جمع کر کے اس برائی کے بارے میں وہاں جس آدمی سے, جس سے اگر ہو رہ ہو رہی ہوتی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دیتے اور اس کے یہاں سب کو فائدہ ہو جاتا سب کے فائدے کا سب کے فائدے کی بات ہو جاتی تھی جس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہو جاتا تھا اس آدمی کو توحفی کو بھی ہو جاتی تھی اور اس کو جو ہے تو اس کے کوئی بات مجبور نہیں ہوتی تو اب آزمائش جو ہے اس بات میں ہے عید اور رتمند انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا مقصد بناتا ہے یا اللہ کی رضا کو مقصد بناتا ہے اور ضرورتیں پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکابات کی روشنی میں جائز کوشش کرنی ہوتی ہے اور اس بات کو یقین رکھنا ہوتا ہے کہ ضرورتیں تو پوری کرنے والا اللہ تبارہ کا تعالیٰ کوئی کسی کو ضرورت نہیں پوری کرتا جب تک اللہ پاک کا مرنا ساری کی ساری فارم اگر جمع ہو جائے اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے نفا سائ جل تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اگر ساڑی کی ساری فارم جمع ہو جائے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا سائح اس نقصان کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے قلم لکھ کر اٹھ چکا ہے اور جس جی لہذا لہٰذا اس بات کریں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے نوجوان صاحب بڑے پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے لڑکی پسند آئی ہوگی کیا ہوگا ہنگامے ہولڑ بازیاں میں نے کہا کر رہا ہوں کیری قسمت میں تقدیر میں ہے اس کو کوئی لے نہیں سکتا اور اگر تقدیر ہے تصدیر نہیں ہے تو سب کچھ کوئی دے نہیں سکتا کسی آپ کے پاس سمائے ہمارا مسئلہ حال ہو ہم دعا کرنے کے لیے آئے چلا تقبیر کوئی بدلتے تقریر کو بدلنے کے بارے میں اللہ تعباع فرمایا کہ اس کو میں نے نافذ نہیں کیا ہوا ہے نافذ اس کو کیا ہوا ہے کہ تقدیر نہیں بن لے. تو بدل سکتا ہے کہ اللہ بدل نہیں سکتا سر بڑے معصوم ہوتے ہیں نا. اللہ پاک قادر پر. اللہ, اللہ فرمایا نہیں اس کو میں نہیں بدلتا تو ڈرا کوئی بے کا موجود آرام سے ہو جاتا تیری قسمت میں کوئی لے نہیں سکتا اور تیری قسمت میں نہیں ہے تو دو دو کوئی نہیں سکتا ڈرا تو فکر میں اپنے تعمیری کام میں لگے گئے دو دول دول لڑکوں کو بادشاہ کی بیٹی پسند آ گئی ایک تو اس کی یادوں میں آہیں بھرنے لگ گیا اور اس کی یاد میں غزہ لکھنے لگ گیا اور نظم کا دیوان بن گیا اور دوسرا جو میں کوشش کرتے کرتے کرتے کرتے اتنی تربیت میں نے تربیت, اتنی تربیت اتنی کرتے کرتے کرتے بادشاہ کے شامل ہو گیا اب جن وہ ذرا میں شامل ہوئے بادشاہ نے کہا میں اپنی لڑکی گھڑی اور جو آہ بھرنے والا غزلہ لکھنے والا تھا تو اس کی ساری کی ساری صلاحیت جو ہے تو غزلوں کا پڑا گئی نسلوں کے لیے گھر رہ گئی آج ایک مہمان بندے کے لیے آیا اس کہا کہ مٹھائی کے دبے وغیرہ لے کر آئے تھے جو دعا کی تھی تمہارا شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے ہو گیا چلے آپ کی شادی کا مسئلہ ہو گیا ہماری مٹھائی مسئلہ ہو گیا تو سر کہتا ہے کہ دیکھے بھائی آپ نے تو آپ دھیان بھی کرتے تھے خواجہ مجدود صاحب کا کلام بھی آپ بولتے تھے سنتے تھے اور آپ محبت اللہ کے مضمون کو سمجھاتے تھے لیکن سمجھ نہیں آیا کرتی آپ سمجھ آنے لگ گیا تو بھائی آپ کی محبت کو جسٹیفائی بھی کرنا تھا مطلب اس بات سے بیچی تھی کیا آپ کا مضمون سمجھ آنے لگ گیا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو جائز کر کے تیری شادی کے بدوبت کر دیا مزدور سے بجان لگا تو یہ بھی اسی بات ہو گئی تو ایک لڑکی آتی رہتی تھی تو یہ شادی ہوگی اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی خیر پھر, پھر شادی کے بعد اس, اس کھانا جانا کی لڑائیاں تو جو لڑکی لڑائیاں آپس میں تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آئے آخری بار جب یہ آئے تو مجھے اس بار کا ڈر ہو رہا تھا کہ چلیے یہ لڑکیوں کڑ کو گردن سے پکڑ کر میرے سب نہیں دبوچ نہ لے جا اتنے ایک دوسرے کے ہلاک ہی منگوائے اس کو دبوچ نہ لے لی تو شروع کی جو آہیں بھرنا اور یادیں رنگ روغنگ وہ سب چند کے لیے ہوتا ہے بعد میں تو ترمی طالقات ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ایک دوسرے کو کے لیے قربانی دیتے ہیں کتنے ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں کتنے ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں اللہ سے بنتا ہے اور کابل کی جاتے اللہ تبارک و تعالی موسم بہار میں پھولوں کو پھولوں کو اللہ تبار رنگ اور خوشبو دیتا ہے یہ کس لیے ہوتی ہے یہ سارا سارے آدمی آپ کو الگ الگ سارے پودوں کو رنگ لیتا ہے اور اس کو الگ الگ خوشبو دیتا ہے اس کا فیلڈ کا آدمی ہے نا اس بو پر گئے کیڑا بو کو دوسرے سے سون اس کی طرف آتا ہے رنگ سے کہیں کا آخر کر کے اس پر ہے اور صرف اتنا اس کا عمل ہوتا ہے کہ نر پولن مادہ پولن جو ہے مل جائے جی؟ <تصال> اس کے بعد سب تو تخم بننا فوائر کا سنا بیج بننا وہ بننا لمبا شروع ہو جاتا جاتے پھول تو رنگ کو دیکھ کر آیا بھونا جو رنگ کو دیکھ کر آیا خوشبو کو سم کے آیا رنگ کو دیکھ کر سر بیٹھا اسے پالیٹیشن کر دی کمر بے چہرے سے کی ٹوٹی کاٹنا پھر اس کو گہنا شامت اس کی ہوئی سب غلہ بن کر جو تو منڈی میں آیا اس کو نہیں کام تھا تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا اپراد لم ہے کبھی کبھی میں کبھی کبھی ایسا اپنے بزرگی جھاڑنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے دل میں تصویر ہے نا تصویر بیٹھی ہوئی ایسا میں وہ نظر آ رہی ہے تو کچھ کریں گے بندوبست کا تو باہر سارے لوگ کہتے ہیں بس کشش کی سارے کشش کیے کی تجربہ جائے نوتاس برقرار اسی میں گر کر آتے ہیں پھر اللہ کرتا ہے کہ تصویر کو تو بنی توڑ سکتا تصویر اور تو ہو جاتی ہے پھر تو کہتے ہیں پڑھی ہماری بزرگی قائم ہو ہے اور نب بھی ہوتا ہے جم کے آدمی چلا کرتا ہے اس کو زندگی مخصوصی بن جاتی ہے خیر آخری بار جو یہ مرد اور ہوتا ہے لڑائی تو ان کی ہوئی لیکن ایسے انہوں نے پوچھا نہیں ہے چلے گئے <تصفح> کوئی دنوں کے بعد اس کے وہ لڑکی کا ٹیلیفون آیا اور شامت ہو گئے کیا بات اس نے کہا کہ سامن بر گیا میں. تو میں جب سال بر گیا دیکھ. دیکھ کہ یا اللہ مہینہ پہلے تبھی اسی کو تو پہنچ رہے تھے خراب رو رہی اس کو رونا دھونا ہوا دفن وقت گزر گیا کہ سر میں آئی اور میں نے آپ کی بے تو سلسلے میں تھی میں نے میں نے کتابیں پڑھی اسلام نفس میں نے پڑھی اور دوسری کتاب میں نے پڑھی تو مجھے پڑھ جاؤ ہال تاریخ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تو میں نے کس لیے اس کے لیے تو چاہیے ہوتے میدان چاہیے ہوتا ہے میدان تو آپ کو جب خامن کی موت ہوئی اور وہ غم جو گھسا دل میں تو اس نے دل کو صاف کیا تو ہمارا مضمون سمجھ میں نے لگا ہمارا مضمون کو سمجھ تو اس کے لیے تو میں اس ضرورت تھی میدان ہوا کہ خیر جی یہ تو ضرورتیں پوری ہونے ضرورتیں پوری کرنے والا میری ضرورتوں کو پورے کرنے والا میرا اللہ ہے یہ تو کا داعی درجہ ہے اور میں اس پھر اللہ تعالی کے احکامات کو نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں پوری کروں گا اور دوسرا طرح توحید کا ہے کہ میں ان کاموں میں جا کر استعمال ہو رہا ہوں تو میں اپنی روزی کمانے کے لیے ضروری پوری کرنے کے نہیں ہو رہا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں میں جا رہا ہوں بنیادی طور پر اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے اللہ کے زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں اللہ روزی کا بڑا آسان ہے جب مقصد اس کو روزی حاصل کرنی ہے مقصد اس کا اس نے اللہ تعالی کی کو کرنا. یہاں کے احکامات کو زندہ کرنا ایک دفعہ یہاں ایک گدی مشین ہے بربیوں کے ہیں یہاں پر شہر میں اسی گھر والی کو اور گئی تکلیف ہو گئی سیکٹ سکے آپ خود اپنی گدی چلا رہے ہیں مریض چھکرانے وغیرہ لے کر آپ مسئلہ کیسے حل کریں گے تو اپنا مسئلہ کا ہمارے پاس نہ مسئلہ نے بیان کیا تو مسئلے میں بات سامنے یہ آیا کہ پیر صاحب کی وہ تو ہوتے ہیں کلندری پیر ہوتے ہیں نا تن صاحب من صاف چار ابرو صاف چار ابرو صاف کہتے سر کنڈا ہوا ابرو موڈے ہوئے مونچھے موڈی ہوئی داڑھی مونڈی کلندری اصل جی ماشاء اللہ اور تن صاف صاحب من صاف جب بدن صاف ہو گیا من دل کو گیا دل بھی صاف ہو گیا پیر صاحب سے کی نماز کے کیوں نہیں ہوتے ہیں صبح کی نماز پکڑنے پڑتے پکڑنے کی مشکل تو پیر صاحب کے ساتھ کسی عرضی نے اس کے ساتھ لطیفہ کیا گھر پر لایا خوب اچھی کھانے کی دعوت کی خوب اچھا کھانا کھایا پلایا اور صبح جو ہے تو لوگوں نے کھا تھا پکا ہوا تھا کہ ان کو کھو کے پیسا صبح کی نماز تو مکے مکانے پڑتے ہے لگا نہیں جگائیں گے وہ پریشان نہیں کریں گے ہم نے کہیں ہم کیا پریشان کریں گے چھوڑ دیا ان کو نہ صبح کی نماز جگایا نہ جو ہے شراک کی نماز کے لیے آپ جو عیز صاحب ان سے ڈر در دروازے کو بچا رہے ہیں کیا بات ہے کہ مجھے حاجت کی ضرورت پڑی نہیں کہا کہ نماز پڑھنے مکہ مکرمہ کے لیے حضرت نہیں کی نماز پڑھی ہے دوسرے ڈبا پیر صاحب کے ساتھ اس کو مرید نے چاول پکائے اس نے ساون میں دوری کو بڑی تاریخ کی ہمارے پیٹ صاحب نے بڑے کام رہے ہیں گڑبڑی چاول پکائے اور سالم مرغا جو ہے تو وہ نیچے رکھ کر چھپایا چاولوں اور جب سامنے رکھ چاول رکھے گئے کو بہت غصہ آیا خالی چاول کھلا رہا مرگ بھی نہیں بیچ میں تو اس کو مریض کو بیس پر گسایا کتنی اس نے کوتا ہی کیا مرغا میں نے لا کر دیا کہا تھا کہ پورا سالم گیا تھا مرغے ہاں مرغے مسلم ہوتا مسلم ہوتا ہے ہے ہوتے مرغے بیچ میں رکھیں گے اور اس نے گیا تو رکھا ہی نہیں تو, تو جو اسے کرنے کے لیے گیا اس نے کہا کہ مرغ تم نے رکھا ہی نہیں کہ کون کہتا ہے کہ, کہ پیر صاحب کہتے ہیں تو اس نے صاحب دیکھا کہ رات ہم سے ڈالے اندر پڑا ہو گیا بیٹھ کے رہ سکے مکے مکڑ میں کسی نظر آتی ہیں بدنی میں کی نظر آتی ہیں دیکھیں پلیٹ میں مرغا نظر نہیں آپ کسی لڑکی کو یاد آ گیا تو بھی سنا دیں ایک بڑی برید ایک بری صاحب کے پاس آیا نے کہا جی صاحب دیکھے ہم نے کیا دیکھا؟ خواب دیکھا خواب نہیں کہ میں گرے ہوئے ہوں گے لپ پہ لپ شاید, شاید آج جی کے طور پر خواب آج ہم شہر میں گرے میں گرے ہوئے خواب آ گیا اور بھی ہے اور میں آپ کو کیا کروں گا دنیا, دنیا حاصل کر رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر دنیا حاصل کرنا ضروری ہے, ہے اور مریض جو کا نیک گمان ہے کہ اللہ والے لوگ ہیں وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ, وہ شیت چاٹ رہا ہے وہ ایک بزرگ سودا خریدنے کے لیے گئے اور دکاندار نے پہچان دیا یہ خود تھے بیٹا تھا ان کا دکاندار نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ فلانے بزرگ ہیں ان کو سودا سستا دینا تو یہ بزرگ جیسے اپنے خادم اپنے خاطن ساتھ لے کر کے باہر نکلے اور انہوں نے کہا بیٹا ہم یہاں سودا نہیں کریں کہ ہم اپنے جو ہے حیثیت جو تین ہے اس کو بیچنے کے لیے پہلا میں سودا خریدنے کے گئے تب اس میں سودا ہمارا مکمل ہو گیا تو دل فروشتا نے تعارف کرا دیا یعنی کہا چلو آپ مکمل ہونے کے بعد تعارف کرایا مکمل ہونے سے پہلے کیا کرایا ہوتا تو پھر ہمارے لیے سودا خریدنے جائز نہ ہوتا گویا ہم اپنی کو بیچنے کے لیے آ گئے خیر وہ پہلا درجہ توحید کا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑے بغیر دوسرا یہ کہ میں اس جگہ کیا کر استعمال ہو رہا ہوں یہ جی اللہ تبارہ تعالیٰ کے احکامات کو عضلہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوں ہو رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں اللہ روزی بھی دیا تو اللہ تعالیٰ قبضہ کرم ٹھیک ہے اور بارہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی محبت کے نتیجے میں چاہ سے پورا کر رہا ہو چاہت ہو رہی ہے اس کو لطفا رہا ہو یہ میرے محبوب فرمانا ہے وہ سارے حسن جمال کا ممبا سارے کمالات کا ممبا پہلے تو لگی راد جلال ہے تیز رنگ اور رومن حسین متاثر ہو کر فرفٹا ہوا تب سوچ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیا ہے کیا اس کی طرف تو جانا چاہیے کہ رنگ و روپئے اپنے گاؤں کے مسجد میں قرآن مسجد کی تفسیر پڑھنا شروع کی گئے ہیں تو کافی سارے طلبات ہے ہمارے گھر میں ایک دو تفصیلیں ہوتی تھیں میں ان کا مطالعہ پہلے سے کر کے آتا تھا نا پھر استاد صاحب جو پڑھاتے تھے اس کی ذرا ذرا سمجھ آ جاتی تھی سنی سے اور کوئی میں سوال وغیرہ کرتا تھا تو ہمارے باقی سے وہ پھر وہ بڑے ان کو غصہ دیا تھا کہ اس کا سوال ذرا اچھا ہوتا ہے پھر ان کا معلوم کریں ان کو پتہ چلا کہ جی پڑھ کے آتے ہیں خیر استاد صاحب نے کہا کر الحمد اس میں الف, الف لام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں الف لام اس کی الف لام اس کی الف لام استغراقی کیا ہے جی استغراقی یہ ہے کہ اس کے بعد جو بات با... با... بیان ہوگی اس لام کے بعد ایک بات با... بیان ہوگی اور وہ بات جو ہے تو اگر تیسرے کا فائر کے لیے بیان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز جہاں پر بھی وجود میں ہوگی وہ استفاط آ جائے استغراقی استغراکی یہ اثر ہوتا ہے آج کوئی مودی صاحب ہوتا ہے تو آپ کو بتاتا اسلام کی ہے کہ الفلام استقراکی کے گیڑے مرضی ہے الحمدین ساری کی ساری تعریفوں سنا وہ للائے اللہ کے لیے تو کہیں کوئی ایسا کمال کا کام اگر ہو رہا ہے کسی کہتے ہیں کسی جگہ پر کسی جگہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں کہتا ہوں کہ بہت کام اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے یہ تعریف کی ہے بلکہ تعریف مڑ کر الحمد کے استقرات کی وجہ سے للہ ہو جاتی ہے اللہ کے لیے اللہ کہ کمال والی ذات تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا اب آج ساتھیوں میں سے ایک دن بولی کھا جی. میں رحمت کرے فرشتوں کو مولی کھا لے تو اس کے اوپر گڑا گڑ کھانا چاہیے اس کی بھوک زائل کر دیتا ہے تو کسی آدمی سے کوئی کمال ظاہر ہو رہا ہے جس کی سے پر تعریف کر رہے ہیں کوئی عمل وجود میں ہے کسی وجود ہے اس پر تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف مزار کی جس اس کو پیدا کیا جیسے فہم دیا جس نے اس کو استعمال تعریف اس کی ہوئی کہ تعریف مزار کی ہوئی جس اس کو پیدا کیا جیسے خالق کی حقیقی ہے پہ پہ پیدا کیا اس کو اس کا یول ہے تو توحید کے قوالی ہے کہ اللہ تبارکان ہم ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محبت کے جذبے سے کر رہا ہے یہ جس زیادل نے مجھے پیدا کیا یہ جساد نے میری پرورش کی یہ جزاد مجھے سارے مجھے مہیا کر رہا ہے تو کیا آپ اس کا اس کے ساتھ محبت تک کی جائے کہ کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آدمی اس کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے کمال توحیدی ہے کہ اللہ تو بارہ تو تعالیٰ کی محبت میں اس بات کو کرنا رہا آپ نے ضرورت پورک ضرورتیں پوری ہونے کے لیے کر رہا ہو اپنے مسئلے ہونے کے لیے سمے کر رہا بزرگ اتنے شاہ صاحب سرحمۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ خاندان کے بزرگ ہے بڑے اللہ والے بندے تھے ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ابھی بھی نا کمر پر تو اس زمانے میں کمرے کی ایک چیز باندھ کو ہم یا کہتے تھے یہ بیلڈ کو ہمیں نہیں کہتے آپ تو نئے نام ہو گئے لوگ حجی لوگ اسی میں پیسے رکھتے ہیں ایک کمر پر باندھ غرب محفوظ ہوتا ہے تو ان کی چمرے کی के تھی وہ پھٹ گئی اس کو کھلانے کے لیے گئے موچی سلائی کر رہا تھا کہ بدو آیا میں بدو چوریاں ڈال کے بڑے, اوپر بلد بلد اوپر کر بردو بردو بڑے کرتے تھے بدو آیا جبا مارا چین کر چلے चला گرو گیا انڈا ہو گیا واپس آیا موچی کے پاس نے کہا کہ وہ آپ کون مرمت کرا رہا تھا وہ تو ہندی شہر سے ہندوستان کے شہر سے پاکستان میں ہندی شہر تھے وہ تھے معلوم کی ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا پھر جو مل گئے وہ آدمی آپ نے کہا کہ الگ مجھے معاف کرو میں نے آپ کا چھینی اور میں نبی نہ ہو گیا میں نے کہا برخدا میں نے تو معاف اسی کو کر لیا تھا اس بات کی پیش نظر کہ آپ کو جو بازاب کا جنم کا داخلہ اس میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں نے اس کا اس کے پیش نظر کہ میری وجہ سے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو آپ کو معاف کر دیا بارہ دعا فرمائی ایسے اللہ سے اور دعا مانگ رہتے تھے تو ان کو الحام ہوا غیب سے آواز آئی کہ مان کیا مانتا ہے انہوں نے کہا اللہ تو بار بار کچھ نہیں مانگتا کہ تجھ ہر بار دعا کرتا رہتے ہیں دعا میں لگے رہتے ہیں دعائیں بند کر رہے تھے بار ہو تو آپ نے حکم فرمایا ہوئے دعا کرنے کا اس کا جو سواد ہے دعا ہے آپ کا تعلق ہے قرب فری علامت تو آپ نے مسائل اس لیے کہ دعا کا آپ نے حکم فرمایا ہوا ہے اس کا بڑا جو سواد ہے تو اس طریقے سے کر رہا کہ تمہارا مسئلہ الگ ہے وہ بھی جو میں کر رہا ہوں تو آپ کی رضا کے لیے آپ کی خوشی کے لیے چل رہا ہوں کیا دعا کو خوب فرمایا ہوا ہے دعا کرنے مانگے سے مانگے آپ خوش ہوتے ہیں دعا کو روپے لائی کا ذریعہ ہے مخلے بادہ ہے باد مغل ہے لیے کہ اس لیے کرتے تھے ہمارے مچھلے آلو مچھلی جلو ہو گیا تو اللہ کا تھے بہت احسان ہے بہت شکر ہے نہ ہوئے دعا مانگنے کی توفیق ہو جاتے خود ایک بہت بڑی عظیم ہے کی توفیق ہوگی تاکہ بھائی آخر آدمی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہو جائے دنیا دنیا کے مقصد مرا جائے دنیا دنیا کے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ مقصد مرا جائے اور عام طور سے شام تا تک اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کے مقصد کو لیے ہی چل رہے ہوتے کسی سے ملتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کسی سے بات کرتے ہیں اس مقصد کے لیے مقصد کو آتے ہیں اس مقصد کے لیے نماز پڑھ دعا کے لیے مقصد آئے دنیا وای دنیا سیکھا تو کیا ہو تو گویا ہم نے اپنے اعمال کو بھی پوری دنیا کا تابر کیا ہے وہ روحانی امال جو اپنی عظیم کامیابی اللہ کے تبادار میں جلانے والے ہیں ان کو دنیا کی ضروریات کا پورا ہونے کا تابل کیا الگ الحمال کا رکھا رہا ہو تو دنیا تو اس کی خادم ہو کر قدموں کے نیچے آ جائے جس ترتیب سے دنیا تیرے قدموں کے نیچے آتی ہے اس کو تو کرتا نہیں اور جس ترتیب سے اتنا برامد بڑا بڑا ضائع ہو رہا ہے تو اس کو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے لگے کو بھی نہ سمجھ اگر تو عمل اللہ کی رضا کے ہو جائے تو دنیا تو اس کے نتیجے میں قدموں میں آتی ہے اور عم اللہ الگ عمل دنیا کے لیے ہو جائے تو دنیا مل جاتی ہے اتنا بڑا عمل وہ اس کے نتیجے میں انسان کے ہاتھ سے نکل گیا ان سے بعض لوگ سوچا کرتے تھے کہ دم تحویذ جائز ہے کہ میں کہ جائز ہے ضرور لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اتنا عظیم جملہ جملے کو ہمیں پاس کے جو پڑے گئے صرف آدمی کی بیماری کی حفاظت نہیں پڑے گا جو صاف بن رہا تھا ایک آدمی سے کہ آپ کے کام کا دس سال بعد ہم آپ کو جو ایک لاکھ روپے دیتے ہیں اور ابھی لینا چاہتے آپ کو دس روپے لیتے ہیں دیتے آپ جو ہے ہی نہیں وہ کہہ رہے نہیں مجھے سال بعد لاکھ روپئے دیں گے دس کریں نہ جو اللہ والے کسی کی کسی کا دم کیا بغیر مادرے کے کیا تین گوشت کا سواپ بھی ہوتا ہے دو سواب ہو جاتے ہیں اور سمل کرنے کا سواب جو پڑا اور خدمت خل کا سواپ جو آدمی کے لیے کیا خدمت خل کا سواپ بھی ہوا اور سمل کو پڑھنے کا استعمے پڑ اس کا بھی کچھ اور فاتح کے نتیجے میں جو آدمی کی حسف کے لیے زیرہ بنایا اس کا بھی اور معاوضہ لے لیا تو پھر معاوضہ لینا جائز ہو گیا لیکن اس کا جو سواپ تھا وہ معاوضے کے بدلے کا سواب نہ ہوا معاملہ ہو معاوضے کو جائز رکھا ہے مشکل کام ہے تو لوگ کر رہے ہوں گے تو ان کا وقت لگے گا اس پر یا وقت لگے گا تو کمائی کیسے کریں گے لہٰذا کے لیے آسانیاں لینی چاہیے سلسلے چلانے والوں کے لیے وہ فرمایا ہے سلسلے چلانے والے اگر معاوضے سے شروع کریں گے تو ان کے کی نگرانیت ختم ہو جائے گی اور خاص طور سے ایسے حالات جب ان کی ضروریات کوئی ہو ان کی ضروریات بھی نہ ہو تو, تو قطر نہیں لینا چاہیے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روزمانہ انسان کو بنا نے پیدا کیا تو اس آزمائش میں سما کرتے ہوئے کرنا ہے اللہ کی رضا کا مقصود بنانا آسل کا مقصود بنانا ہے اور امال میں کوشش سے لگنا اور ضرور کو اللہ لاتا تو بات سے پوری کرے گا کوئی فکر نہ کرے گا کوئی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا کسی کے آگے